بس اللہ وحمد الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو سکن تمام واران نگر میں اور میں جانشو خارن بغد شامی واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاف کو لاحد میں سے باب القساد درج نمبر 16 اور پیج نمبر دو سو سے ہے اس کا آخری پیراگراف ہے کہ آخری پیراگراف ہے جنایت اگر کوئی شخص کسی حیوان کو مار ڈالے جانور کو مار ڈالے امر جنایت تو باہر ہر ہلاک کرنا مارنا جنات السے حیوان, حیوان پر حیوان پر جنت کریں حیوان کو مار ڈالنا تو اس میں فرمد فائن کان اگر وہ جانور جس کو آپ نے مارا ہے معقول اللہ میں وہ گوشت کھانے والا جانور ہے گوش خور ہے یعنی گوشت کھانے والا جس کا گوشت حلال ہے آخو جس کو گوشت کھایا جاتا ہو شرن حلال لیکن ایویلی جیسے اون وال بکر گائے غنم بیر بکریاں ہاں اس پر کوئی جنایت کیا ہے یا اس قتل کیا ہے یا اس نقصان پہنچائے فات اللہ بھاؤ جیسے یہاں کیا طلب کیا اس کو مار دیا بے ہی ذبح کے ذرے سے ہاں جی ذبح کیا شرن ذبح کیا اس کو طلب کر دیا تو خلی مالک ہے تو اس کے مالک کے نا الخیار و اختیار ہیں پھر مطالبہ قیمت ہی ہے اس کی قیمت کو طلب کرو جانور کی بھائی گوش اور لے جاؤ مجھے اس کی قیمت دے دو جو عرف میں ایسی جانور کی قیمت بنتی ہے او مطالبہ ارشی یا اس کے تاون طلب کریں تاون سے مراد کیا ہیں خود فرماتے ہیں وہ ہو تفاوت ہو فرق بے نقیمت حجن اسی جانور کا زندہ قیمت کریں اور بے نقیمت ضبی ابھی ذبح کیا و حالت میں مرا والد میں ذبح بھی کیا لیا ہے نہیں ذب کیا وہ حالات میں تو ان دونوں کی کم مصراً جو ہے زندہ ہوتا تو یہ پندرہ ہزار تھا ابھی ذبح کیا تو دس ہزار ہو گیا تو اس رن میں گوش بھی وہ مالک لے جائے گا اور ساتھ ہی پانچ ہزار اس جانور کو ہاں نقصان پہنچانے والے شاس کو دینا پڑے گا تو یہ پانچ ہزار تاوان ارش ہے ہاں جی تو اس کے حاق ہے کہ وہ اس سے قیمت لے لیں یا عرش لے لیں واحد تفاوت بین قیمتی ہے اس کے زندہ حالت کی قیمت و بین قیمت یہ زبین ذبح کی حالت میں جو فرق ہے مثال پہ جائے پانچ ہزار کا اگر فرق ہو جائے تو وہ گوشت بھی وہ لے جائے گا مالک اور وہ پانچ ہزار روپئے اضافے لے لے گا حلا و طالب اگر مالک قیمت طلب کرے قیمت و جانور کی قیمت من لانی سے تو پھر جو ہے وجبہ الضبی پھر تو واجب ہے اس مالک کو دفاع کرے اس ذبیع نظب شدہ جانور کی لجانی اس جانور کو ذبق قتل کرنے والے اس کو نقصان پہنچانے والے شخص کو دے دیں گوش اس کو دے دیں بھائی حضل قیمت میں اور سے اس کی زندہ حالت کی قیمت لے لیں بھائی جانور زندہ تو اس کی زندہ قیمت بنتے وہ قیمت اس سے لے لیں گوش اس جانی کو دے دیں جس نے جانور کو ذبق کیا اس کو مار دیں حول و تعالیٰ والرش لیکن اگر عرش طلب کریں بھائی قلم عارف ہو تو پھر قیمت کریں گے آری وہ لوگ جو جانوروں کی قیمت کرنے آتے ہیں بھی حالت اس کی دونوں حالت کا یعنی زندہ حالت اور ابھی ذبح کی حالت کی دونوں کی دونوں حالت میں اس کی قیمت کریں گے تو ہمہ تفاوت بین قیمتیں دو ان دو قیمتوں میں جو فرق آئے گا ہاں جی ایک نہ فرق آئے گا زندہ حالت میں قیمت زیادہ منگا ہوتی ہے مارنے کے بعد قیمت کم ہوتی ہے ملب حلال کے ہیں تو جو فرق پیدا ہوئی ہمہ تفاوت جو فرق پیدا بین قیمتیں دونوں قیمت میں وہ خیسا وہی فرق لے لیں گے وہ علم یقین مقول اللہ وہ تو اگر حلال گوشت اور یہ سہمت ہے کہ وہ قیمت لے لیں یا اس کے تفاوت کو لے لیں گوشت خود مالک رکھ لیکن وہ انہیں یقین محقول اللہ وہ جانور جس کو کسی نے نقصان پہنچایا مار دیا وہ وہ جس کا حلال گوشت نہ اور جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو تو پھر کیا کریں گے اس کو تو مار تو جائے تو اوقید قیمت اس وقت تو لے لیا جائے گا اس شخص سے اس جانی سے جانور کو مارنے والے سے اس کی بازارِ قیمت اس کی جو ہے بازار قیمت لیا جائے گا بازار میں عام طور پر ایسے جانور کی جو قیمت ہوتی ہے زندہ حالت میں وہ قیمت لے گا اور بھی تعاویم عارفین میں قیمت ہے یا وہ لوگ قیمت کریں گے جو ایسے چیزوں کی قیمت کرنا جانتے ہیں بتا یہ اس صورت میں کہ وہ جانور جس کو آپ نے مار دیا وہ اس کی بازار میں خرید ہو کم ہوتے ہیں کبھی کبھار ہوتے ہیں تو ایک ایسے جانوروں کی قیمت ہر کوئی نہیں کر سکتے ہیں جن کو جو ایسا کاروبار کرتا ہے وہی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ مثال پیش کریں اوب یا وہ لوگ قیمت کریں جو جانتے ہیں ان کی قیمت کو یا اوبیم نہ جانے والے لوگ ہیں بے قیمت اس کی قیمت کو علم یقناگر ہو وہ جانور من الآنا جانوروں کے ایسے قسموں میں سے تک شروع بے ہو و شرا جس کا بیچنا اور خریدنا کثرت سونے والے جانوروں میں سے نہیں بلکہ کبھی گوبر ان کے خرید فروخت ہونے والے جانوروں میں سے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی جانور کی قیمت جانے والے بندہ کریں جیسے کہ کلو شیری جیسے شکاری کتا ہے تو بھیڑ وغیرہ میں شکاری فوگنی ہوتی ہے کبھی کبھار ہوتی ہے جی وہ کلو تین چار دیواری کی حفاظت کرنے والے کتا وہ کلب زر کھیتی کے کھیتوں کی حفاظت کرنے والے باغات کے حفاظت کرنے والے کتا و چیتا شکاری وغیرہ سے کے علاوہ دوسرے جو شکاری جانور وغیرہ ہیں ہاں جو کبھی کو اور ان کی خرید و ہوتی ہے تو ان کی جو لقیمت جانتے ہیں اگر کسی نے اس قسم کی جانور کو مار دیا ہے وہ تو آرام گوشت ہے یہ جانور تو کام کیے ہیں ہاں جی ہے تو پھر اس کی جو لقیمت جانتے ہیں عام پر وہ لقیمت کریں گے اور اس کی قیمت دینا پڑے گا وہ جو لقیمت کریں گے وہ دینا پڑے گا یہ بات خدمات فرماتے ہیں یہ تو جانوروں کے حوالے سے دیں حلال کو جانور کا اس کو حلال کیا اس کے کی الگ حکم ہے اور جو حرم گوش جانور ہیں جن کو نہیں کھایا جاتا اس کی الگ حکم ہے ان میں بھی دو قسموں ایک وہ جانور جیسے گوڑا گدا ہوا جیسے کثرت سغرت فرق ہوتی ہے ہاں جی اور ایک وہ جانور جو کبھی کبھار ہوتے ہیں جیسے کتا وغیرہ چیتا وغیرہ جیسے بعض وغیرہ آخر فرماتے ہیں اگر کوئی عاصف ہے وہ کسی کے مال کو غصب کر کے لے جانے والا ہاں لو اطلح ون اگر کسی نے کسی کے جانور کو غصب کر کے لے لیا اور اس کو طلب کر دیا ضائع کر دیا مار دیا اگر غاسب اللہ طلب کرے کسی ایوان کو کسی اسے معقول علام گوش ایسی جانور جس کے کوئی کھایا جاتا ہے یعنی حلال گوشت جانور کو طلب کرے وغیرہ ہو یا کسی اور جانور کو غذب کرے دو وجہ والے قیمت ہو تو پھر واجب ہے اس قاتل پر اس غاسب پر جس جانور کو قاتل گیا ہے اس کی قیمت کو اس کی قیمت واجب ہے اس کی قیمت دے دیں وہ بھی سب سے زیادہ قیمت ہاں جی اس حادثے میں جانور کی جن نے قیمت غذب کا دین سے لے گا ہاں جی جو, جو واپس قیمت لینا ہے وہ جن کا قیمت دے سب سے زیادہ قیمت اس سے لینا ہوتا ہے وہ ان کا نعصوبوں موجود ہیں اور اگر غصب کی ہوئی چیز وہ تلف نہیں ہوا وہ موجود ہے ہاں جی تلف نہیں ہوا اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے تو پھر اعلی حال ہے اس کا اپنی حال پر ہی نہیں غصب جس وقت غصب کے بالکل اس اسی حالت پہ نہ کمزور ہوا ہے نہ زیادہ بڑا ہوا ہے کچھ بھی نہیں مال اسی حالت میں ہو تو وہ جو واضح ہے اور غصب پر انجی ہو اسی جانور کو واپس پڑ لیں اللہ مالک اس کے مالک کو واپس کریں لیکن تفاوت لیکن اگر فرق ہو جائے اس کی آئیں لے جاتے وقت وہ جانور جاندار تھا موٹا تازہ تھا اس نے بالکل گاس واس نہیں کھلا کے کمزور کر دیا تفاوت اگر فرق ہو جائے حال اس کی حالت مینوات الغصب سے وہ سب سے لے کر ابھی تک دو بجے والا عرش ہو تو پھر اس کا تاون دینا واجب ہوگا عرش دینے کا تاون وہ ہے جب موٹر تازہ ہو تو اس کی کیا قیمت ہے اور ابھی کمزور ہو گیا کیا قیمت ہے تو وہ جانور کو بھی واپس کرے گا تو اور ساتھ ہی وہ جو قیمت میں کمیاں گیا ہے وہ بھی اس کو واپس دینا پڑے گا دونوں قیمت واپس دینا پڑے گا کیونکہ عرش کے معنیٰ کیا ہے اس کی صحیح سلامت والی جو زیادہ جس و ذخص کا رہتا وہ سوات جاندار تھا وہ قیمت اور ابھی کمزور ہو گیا وہ قیمت تو جانور کو واپس کریں گے کمزور ہونے سے میں جو ہے کر پہلے پانچ ہزار دس ہزار تھا ابھی کمزور کی وجہ سے آٹھ ہزار ہو گیا تو جانور کو لے لیں گے مزید دو ہزار بھی اس قاسب سے لے لیں گے تاکہ وہ مالک کو کوئی نقصان نہ ہو احمد ولا جنت معاشیت اگر نقصان پہنچائے کوئی جانور ال کسی کی کھیت کو فصل کو نقصان پہنچائے اگر نقصان پہنچائے معاشرے کوئی جانور الاذل کسی کی کھیتی کو فصل کو اور وہ قاصر مالی کو حافظ ہے اور اس کی مالک نے جانور کی مالی نے کوتاہی کوتا کی ہے کو قاصر ہے کہ مالک اس کی مالی نے کی ہے جانور کی حفاظت میں انہوں نے جانور کو گھر میں باندھ کے نہیں رکھا دانجے اس کو اپنی باڑی میں بند نہیں رکھا وہ نے گھر سے بارش ہوا تو کسی کی فصل کو نقصان پہنچایا تو یقیناً وہ ضامن ہے اور اس نے کوتائی کے مالک نے فیحض اس کی حفاظت میں تو یہ ازمانو تو زامین ہے صاحب الجانی اور جانور کے جو مالک ہیں وہ زامین ہیں جتنے اس کے فصل کو نقصان پہنچایا ہیں اور اس کا پیسہ اس کی قیمت اس کو دینا پڑے گا وینیاثر مالک اگر مالک نے کوئی کوتاہی نہیں کیا وہ اس کی حفاظت پورا پورا کیا ہے فیحض جانور کے حفاظت میں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہو گیا اس کو نقصان ہے تو اللہ میری جب شیعن والے ہیں تو پھر اس مالک پر کوئی واجب نہیں ہے جو اس جانور کا مالک ہے کیونکہ اس نے خود نے تو کوئی نقصان نہیں, نہیں پہنچایا اس کے جانور نے پہنچایا تھا آج تو اس وجہ سے اس پر کوئی جو ہے جرم نہیں اسے میں اس کو کوئی نقصان ذمہ دار نہیں ہے تو چونکہ یہ درخت میں سکتا ہوں کیونکہ کل پورا جیسے پورا درس ختم نہیں ہوگا تو آج کے اندر سے ہی یہیں پر اتفاق کروں گا اور کل انشاءاللہ یہ باپ جو ہے باب ایگ ختم ہوگا آگے تھوڑا سا مختصر ہوگا یہ رات بھی کافی ٹائم آ گیا اللہ علیہ کو سلام الگ